ماں مذمت منافقین و منافقین اور یہود کی مذمت بھی ساتھ ہے بھائی بات یہ ہے کہ یہود کے اندر دو قسم کی خرابیاں تھیں ایک تو یہ تھا کہ یہود کے جو اونچے خاندان والا آدمی ہوتا نا اس سے اگر کوئی ذنا سرزد ہو جاتا تو اس کو راجم نہیں کرتے تھے شادی شدہ کے اوپر کیا ہے ابھی رجم ہے نا غیر شادی شدہ پہ سو چابک ہے شادی شابے راجم ہے تو اونچے خاندان والے اگر زنا کرتے تو رجم نہیں کرتے تھے ان کا بن کالا کر کے گدھے پہ چڑھا دیا کو چابک بیمار دیے ہو ہو کر دیا ہے اسے تشیر کر دی یہ تبدیلی کر دی تھی انہوں نے تورات کے حقوں میں حالانکہ تورات کے اندر بھی حکم کیا تھا یہ قرآن والا کہ شادی شدہ کے لیے کیا ہونا چاہیے رجب ہونی چاہیے یہود خیبر خیبر کے یہودوں میں ذنا ہوا شادی شدہ مرد شادی شدہ عورت تو انہوں نے سوچا کہ یہ نبی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے نا اس کی شریعت کے اندر آسانی ہے ان دونوں کو بھیج دیا زانی مزنیہ کو بنو قریضہ کے ہاں خیبر نے بنو قریضہ کہاں رہتے تھے مدیرے کے ساتھ کہ اس نبی کے پاس جاؤ اس کی شریعت میں آسانی ہے وہ جو کو فیصلہ کر دو اس کے اوپر ملتا ہو حضور نے پہلے ان سے پوچھا کہ فیصلہ تمہیں منظور ہے جو کو میں بتاؤں انہوں نے آج کیا منظور ہے آپ نے ہمارا رجم ہے انہیں کا رجم تو نہیں ہے تورات کے اندر رجم نہیں لکھی ہوئی پر میں تو لاؤ تو رات لے آئے اپنا مولوی میں ان کا ساتھ آیا وہ گزرا چھپانے لگا تو عبداللہ بن سلام نے کہا کہا کہاؤ نہیں کی ہوئے رجم تو ان کو کیا کر دی گئی رجم کر دی گئی اس مرد کو بھی کہا عورت کو بخاری شرح میں ہے جب عورت کو رجم کرنے لگی تو خبیص اس کے اوپر پڑتا تھا کہ میری معاشو کا بچہ ہے اور پتھر مجھ کو لے حدیث پاک موجود ہے آپ دیکھو یہود خیبر خود نہیں آئے بائیمان کن کو بنایا تھا بکی برو قریضہ کو بنایا تھا یہ اشارہ آئے گا ایک اور تھا ان کے اندر کہ کوئی آدمی کسی کو قتل کر دیتا تھا یہ تو جناح کی بات ہے نا تو قتل میں کساس سنا ہوا تو کیا ہوئی گی دیات ہوئی قتل خطا ہوا یا آپس میں کچھ سلو ہوئی دیات کے اندر بھی ہیری پھیری کرتے تھے تو جو غریب آدمی ہوتے تھے ان سے دیات پوری سو اونٹ لیتے تھے جو امیر آدمی ہوتے تھے وہ دیات کیا دیتے تھے آدھی دیتے تھے ادنی تو ایس قسم کا بھی ایک واقعہ آ گیا یہود کے اندر انہوں نے منافقین کو بھیجا کہ اس نبی سے بات کرو ہو سکتا ہے کہ اس کی شریعت کے اندر کیا ہو آسانی اس لیے اللہ تعالی نے یہود کی مذمت کی منافقین بھی, بھی، مذمت کی منافق بھی آ گئے تھے دوسروں کی طرف سے اچھا جی وکیل بن کے تو تسلی رسول ما مذمت منافقین واہ یہود اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا غم میں ڈالے تو اس کو وہ لوگ جو دوڑتے پھرتے ہیں کفر کے اندر ان لوگوں سے جنہوں نے کہا آمنا بے افواہم یہ بے افواہم جان مجلو مطالعہ کس کے ہوگا بتائیے قالو کے مطالعے وہ آمنا جو کہتے ہیں نا صرف زبان سے کہتے ہیں دل میں ایمان نہیں اس سے مراد کون ہے مراد منافقین لکھ لو کہتے ہیں منا کیا کہتے ہیں اپنے منہ کے ساتھ منافق حالانکہ نہیں ایمان رہا ان کے دل یہ تو تھے جی منافق آگے ہے وہ من اللہ ہاد اور ان لوگوں سے جو کیا ہیں یہودی ہیں وہ بھی آپ کو غم میں نہ ڈالیں پریشان نہ کریں ڈبلو ڈبلو ڈبلو اور ان لوگوں سے جو یہ دونوں غم میں نہ ڈالے ہوم سمبھاؤ سمبھاؤ ان سے پہلے ہم معذوف ہے مفت دعصوف ہے یہ سننے والے ہیں جھوٹی باتوں کو یعنی جھوٹی باتیں سننے کے عادی ہیں یہ منافق بھی اکثر یہود میں سے ہوتے تھے یہودی ہوں یا منافقین ہوں اپنے مولویوں سے سچی باتیں سنتے ہیں یا جھوٹی ان کے مولوی مثال طور کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے تھے وکالت یہودیر نبن اللہ سمجھے تو نعرہ لگا دیتے ہیں یا نہیں یہ جی؟ تو جھوٹ سنا سچ سنا جی؟ جیسے آج کل کے بدتی ان کا مولوی صاحب کی تقریر کرے نا تو تقریر کے دوران کوئی شرک کی بات کرے کہ پیر محبوب سبانی کا سارے اختیار ہے اس کا کے ہاتھ کے اندر تو کہیں گے نار ہے نار دست گیر خبر جیلانی المدت خدا کا نعر جو ہے ایسا ایسا لگاتے ہیں نار تکبیر اللہ, نارے رسالت، رسول اللہ پر نارے حیدری چھلانگ لگا کے آتا اتا اتا. خدا کے ساتھ بگا بتا بگاوت خدا کے, ساتھ ہے نا. کے ساتھ یاری نہیں ہے. حیدری جب آئے گا تو علی چھلانگ لگا کے ماریں گے ان کا بھی یہی حال ہے جھوٹ سنتے ہیں ہم سمبھاؤن کا آپ ان کی تکاریر کے اندر جائیں قرآن حدیث نہیں پڑھتے جھوٹے کسے سناتے ہیں ایسے ہے یا نہیں یہ عادی ہیں سننے کے واسطے جھوٹ کے اپنے مولوں سے سمبھاؤ نلے قوم آخری یہ سننے والے ہیں واسطے قوم دوسری کے جو کہ نہیں آئے تیرے پاس وہ کون تھے جو حضور کے پاس نہیں آئے تھے وہ خیبر والے ان کے لیے سننے آئے تھے اسی طرح منافق بھی دوسروں کے لیے سننے آئے تھے سمجھے جو قتل ہو گیا سننے والے ہیں واسطے قوم دوسری کے جو نہیں ہے تیرے پاس یہ صفت نمبر ایک ہے یو حر فون الکالما صفت نمبر دو ایک تو متقبر ہیں آپ کے پاس نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ تبدیل کرتے ہیں بات ان کو بعد ان کی جگہوں کے تعریف لفظی مان بھی کرتے ہیں یقول صفت نمبر کتنی تین کہتے ہیں اگر دیے جاؤ تم اس حکم کو تو لے لو کون سا حکم جی رج نہ ہو کیا ہو جلد ہو چابو کو اور دیات کے اندر بھی کیا ہو آدھی دیات ہو پوری نہ ہو اگر دیے جاؤ اس حکم تو لے لو اور اگر نہ دیے جاؤ اس کو تو پرہیز کرو پر جس کا اللہ ارادہ کرو اسے گمراہ کرنے کا تو ہر گزنی اختیار رکھتا اس کے لیے کسی چیز کا اُلا کلین انجام یہ وہ لوگ ہیں کہ نی رادا کی اللہ یہ تو پاک کر ان کے دلوں کو ان کے لیے دنیا میں کیا ہے رسوائی اور آخرت کے اندر بڑا ہے سماؤن القاض یہ تاکید ہے ماکبال کی ادھر بھی ہم آزوف ہے تاکید بھی ہے ماکبل کی اور ذرا تعلیل بھی ہے تعلیل یہ ہے کہ یہ جھوٹ کیوں سنتے ہیں اس سلے کہ حرام فور ہے ہیں پہلے حرام پور نہیں بتایا تھا اب حرام پور بتایا سننے والے وہاں سے جھوٹ کے کھانے والے حرام کو جو حرام کھاتا ہے وہ جھوٹ سنتا ہے نظر نیاز کا مال کھا جاتے ہیں رشوت کھاتے ہیں پس اگر آئیں آپ کے پاس تو فیصلہ کریں درمیان ان کے یا اعراض کریں ان سے یہاں اختیار دیا گیا نہیں پہلے حضور کو اختیار دیا گیا لیکن آگے رقو نمبر سات آئے گا اس کے اندر ہے کہ آپ کو اختیار نہیں ہے پہلے اختیار تھا بعد میں اختیار منسوخ ہو گیا کہ اب آپ کے خدمت ہیں ضرور فیصلہ کریں اور اگر اعراض کریں ان سے تو ہر کہیں نقصان دیں گے آپ کو کچھ کا اور اگر فیصلہ کریں تو فیصلہ کروں گا انصاف کے ساتھ بے شک اللہ محبت رہتے ہیں انصاف کرنے والے کو قیف کے منہ نہ کا پرمایا یہ مجبوری کی وجہ سے ہے ان کا دل نہیں چاہتا کیسے فیصل بنا سکتے ہیں آپ کو خالان ہے جس میں اللہ کا حکم ہے پھر پھر جاتے ہیں بعد اس کا نہیں وہ مومن. تورات کا بھی حکم نہیں مانتے تو تورات کی بات ہے یا نہیں تو آگے تورات کے فضائل ہیں کنارے پہلے تورات کا دور تین دور بیان ہو رہے ہیں اس کے اندر تین دور پہلے تورات کا دور پھر انجیل کا دور اس کے بعد کس کا دور قرآن کا دور پہلے لکھو کا دور انورات فضائل تورات بھی تو اللہ کی کتاب تھی بیش کو ابتارا ہم نے تورات کو اس کے اندر ہدایت تھی برائے عقائد خودان کے نیچے لکھو برائے عقائد اس میں ہدایت تھی برائے عقائد نمبر ایک فضیلت نمبر ایک و نور فضیلت نمبر دو اور روشنی تھی برائے اعبال اعمال کی وضاحت تھی اس میں عدن نمبر ایک نور نمبر دو یاقمرح نبی یون فضیلا نمبر کتنی ہے جی تین فیصلہ کرتے رہے ساتھ اس کے نبی وہ نبی جو فرما بردار تھے اللہ کے اسرموں کا منع وہ نبی جو فرما بردار تھے اللہ کے کس کے لیے فیصلہ کرتے رہے لِلہ یہودوں کے لیے تو معلوم ہوا کہ تورات فقط کس کے لیے ہدایت تھی یہودوں کے لیے تمام کائنات کے لیے نہیں تھی جیسے قرآن ہے تو بر اس کا آج کس پہ بڑھے گا نبیوں پہ نبی بھی فیصلہ کرتے رہے اور مشائق بھی بالآبار علما ہی کیوں اس لیے کہ کتاب اللہ کے محافظ اور کتاب اللہ کی اشاعت کرنے والے کتنے گراؤ ہیں یہ تین تو ہیں نبی مشایخ اور علماء مست فضو بس سب اس کے کہ نگران ٹھہرائے گئے تھے اللہ کی کتاب کے اور تھے اس کے اوپر اقراری اقرار بھی کرتے تھے کہ اللہ نے بھی نگران ٹھہرا ہے فلاں تقشم اللہس فرائض اہل پہلے فضائل تورات تھے اب کیا ہے فرائض اہل تورات اہل تورات کو کہا گیا کہ تمہارا فریضہ ہے کہ لوگوں سے نہ ڈرو اور تورات کے مضامین کو چھپاؤ نہیں تو ان مولوں نے تو کے مضامین چھپائے تھے یا نہیں کون سے مضامین جو حضور کی بشارت کے متعلق تھے چھپا دیے تھے لوگوں کے ڈر سے فراہض اہل طور پر نہ ڈرو لوگوں سے ڈرو مجھ سے اور نہ خرید کرو بدلے میری ایتوں کے سامان کلیلہ پیسے کھاتے تھے چھپا دیتے تھے وہ ملم یا کم بمان صلی اللہ انجام منقرین جو شریعت کے آکام کا منقر ہو وہ کیا ہوتا ہے کوئی کافر ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اس لیے میں نے انجام منکرین لکھایا ہے اور وہ لوگ رجم کے بھی منکر تھے وہ خیبر والے خود رجم کے بھی منکر تھے اور جو شخص فیصلہ نہیں کرتا ساتھ اس چیز کے کہ اتارا اللہ نے جیسے حضور کی بشارتیں ہو گئی اسی طرح رجم ہو گیا فیصلہ بھی نہیں کرتا اور انکار بھی کرتا منکر ہے پائے یہی لوگ کافر ہیں بقتب نالفیہ تورات میں قصاص کا بیان اس طرح رجم کا مسئلہ تھا یہود میں ایسے کساس کا مسئلہ تھا نہیں تو یہ لوگ بڑے امیروں سے کساس نہیں لیتے تھے دیت لیتے تھے اور دیت بھی آدھی دلواتے تھے لکھا ہم نے ان کے اوپر بی تورات کے کہ جان بدلے جان کے آنکھ بدلے آنکھ کوئی کسی کی آنکھ نکالے آنکھ نکالو ناک بدلے ناک کے کان بدلے کان کے دانت بدلے دانت کے وال جروحت ساس الجروح کے اندر الفلام آہد خارجی کی ہے یہ لکھو خاص زخموں کا بدلہ ہے یہ فکہ میں لکھا ہوا ہے بعض بعض زخموں کا بدلہ نہیں ہے وہ پیسے دینے پڑتے ہیں خاص زخموں کا کیا ہے بدلہ ہے جن میں مساوات ممکن ہوتی ہے خاص لفظ لکھا ہے نا خاص زخموں کا بدلہ ہے کامنت سدا کبھی اب ایک آدمی نے کسانس لینا ہے یا کوئی زخم کا بدلا لینا ہے وہ माफ کر دے تو معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے لیکن معاف اس کو کیا کیا جاتا ہے جس سے ایسے خطان غلطی ہو گئی جو جا پھر ظالم ہونا اس کو معاف کرنا ٹھیک نہیں ہے سمجھ رہے ہو نا پر وہ شخص کہ معاف کر دے کو یا دوسرے چیزیں وہ فاحوا کپارا تو اللہ اس کے لیے کیا ہے کفارہ ہے ملم یا حکم صلی اللہ یہ انجام مور ذین پہلا انجام کس کا تھا وہ منکرین کا تھا جو منکر ہے وہ کافر ہے اور جو مورز ہے وہ فاسق اور ظالم ہے اور جس شخص نے نہ فیصلہ کیا ساخت اس چیز کے اتار اللہ نے یہی لوگ ہیں ظالم کپ یہ پہلا دور کس کا تھا جیل کا دور جیل کا دور ڈاٹ کام اور بھیجا ہم نے پیچھے ان انبیاء کے عیسیٰ عیسابل مریم کو تصدیق کرنے والا واسطے اس کتاب کے جو آگے اس کیا ہے وہ کون سی کتاب ہے جی میں نے بیان یا توڑا فضائل انجیل انجیل کے فضائل لکھیے فضائل انجیل اور دی ہم نے اس کو انجیل فی ہےدانس انجیل کے اندر بھی ہدایت تھی جیسے تورات میں تھی خودان پہ اوپر خالکھ ہوئی نمبر ایک ہدایت برائے عقائد نور نمبر دو اے وضاحت برائے احکام ومصدقہ نمبر تین فضیلہ نمبر تین تصدیق کرنے والی اس کتاب کی جو آج اس کے ہے وہ کون سی کتاب ہے یعنی باہدان آپ سوال کریں گے کہ پہلے بھی تو ہودان کا لفظ گیا جی اب دوسرا ہودان ہے اس کا کیا ہے سمجھے جی نمبر چار لکھ کے اوپر لکھ لو اس میں خاص ہدایت کا ذکر تھا وہ پہلی ہدایت سے مراد کیا ہے عام ہدایات عقائدگی اور اس ہدایت سے مراد کیا ہے خاص ہدایت اور میں بتاتا ہوں اس میں خاص ہدایت کا ذکر تھا جو فار کلیت کے بارے میں تھی بھائی ان کے اندر لکھا ہوا ہے اب بھی موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں جا رہا ہوں اور میرا جانا ضروری ہے میں جاؤں گا تو فار کلیت کو تمہارے پاس بھیج دوں گا اگر نہ جاؤں تو فار کلیت نہیں سکتا فار کلیت کو بھیج دوں گا فارقلیت عبرانی لفظ ہے اس کا معنی عربی میں احمد کیا معنی ہے تو انجیل کے اندر حضور کی بشارت ہوئی یا نہیں بھئی احمد کس کا نام ہے نبی کریم وسلم کا اور قرآن پاک میں بھی ہے کہ ایص علیہ السلام نے احمد کی بشارت دی واہ محمد کا لفظ نہیں و مبشرم بے یاتی ممبا جسمہو احمد عیسع السلام نے احمد اس لیے کہا کہ حضرت نے فرمایا میرا نام زمین پہ محمد مشہور ہے اور آسمان پہ کیا احمد مشہور ہے عیسایہ تو آسمان پہ رہتے ہیں تو اس حدن سے مراد کون سی ہدایت ہے خاص ہدایت جو کس کے بارے میں تھی پار کے بارے میں وہ موضاء کے نمبر پانچ اور نصیحت واسطے متقین کے متقین کے نیچے لکھو مستفیدین یہ تو تھی جی فضائل انجیل کے بل یاحکم عل انجیل یہ فرائض لکھو فرائض اہل انجیل تو اہل انجیل کو بھی چاہیے کہ انجیل کے حکام نہ چھپائیں چھپائیں گے ان کو بھی چاہیے واضح کریں حضور کی بشارتیں بھی واضح کریں کہ راج وغیرہ کے مسئلے بھی واضح کریں اور چاہیے فیصلہ کرے اہل انجیل ساتھ اس چیز کے کہ اتاری اللہ نے اس کے اندر وہ ملم اور جس نے نہ فیصلہ کیا ساتھ اس چیز کے گر اتارا اللہ نے یہی لوگ کیا ہیں نہ فرمان ہے, ہے. پاس کون منا نہ فرمان و انض اللہ کتاب سداقت قرآن نیچے لکھو کنارے پہ لکھو قرآن کا دور انجیل کے بعد کس کا دور ہے جی قرآن کا دور ہے اور اتارا ہم نے آپ کی طرف کتاب کو بلحق فضائل قرآن مصدقہ نمبر دو ڈبلیو ڈبلیو ڈبلیو, ڈبلیو, ڈبلیو بلحق نمبر ایک ڈانٹ مصدق ڈانٹ نمبر, دو نمبر دو تصدیق کرنے والا واسطے اس کے آگے اس کے کتاب سے ہے کہ جنس کتاب مراد ہے تو محم کہ فضیلت نمبر کتنی تین ہے بلحق ایک مصدق دو محمن ترائے اور حفاظت کرنے والا ہے ان کتابوں پہ پہلی کتابوں کے مضامین کی قرآن کا کرتا ہے حفاظت کرتا ہے بھئی مضامین دو قسم کے تھے نا ایک تو تھے مضامین اصولی دوسرے مضامین کا تھے قروئی تو قرآن پاک کن مضامین کی حفاظت کرتا ہے اصولی کیونکہ اصول دین کے اندر سب کتابیں کا تھی برابر توحید رسالت قیامت فرشتوں کا معنی یہ جو اصول دین ہے اچھا جی اور محافظ ہیں ان کتابوں کا بھائی فاکم بینہم فرائض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے محبوب آپ بھی فیصلہ کرنے کے درمیان ساتھ اس چیز کے جو اللہ نے اور نہ اتباق کریں ان کی خواہشات کی اماں جاک من الحق یہ اما جار مجرور متعلق مورزن کے مورزن امبا جا کا آپ فیصلہ کریں اور ان کی خواہشات کے تابے نہ ہوں حالے کے اراض کرنے والے ہوں اس چیز سے کہ آیا تیرے پاس کیا کیسے نہ کریں لیک جالنا مین کم و من ہار جا واسطے ہر امت کے لئے کلینک کل امت ہے کوم کا منہ پہلے کرو جالنا کا منہ بعد میں کرنا ہے واسط ہر امت کے تم میں سے کی ہم نے شریعت بھی اور طریقت بھی شعراعت ان کا منک لکھو گے شریعت شریعت کس کو کہتے ہیں جی ظاہری آکام عقائد اور ظاہری آکام اس کا نام کیا ہے شریعت اور طریقت کس کو کہتے ہیں تزکیا نفس کے طریقے تزکیہ نفس اور اصلاح باطن کے طریقے اس کو طریقہ کہا جاتا ہے تو ہر امت کے اندر شریعت بھی تھی تریکت بھی تھی اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ البتہ بنا دیتا تم سب کو جما دے یعنی آدم علیہ السلام سے لے کے حضور تک سب کا طریقہ ایک ہوتا اگر چاہتا اللہ تعالیٰ نا تو آدم سے لے کے حضور تک سب کا دین کا ہوتا ایک ہوتا یعنی اصول کے اندر بھی اور فروح کے اندر بھی ایک ہوتے لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت اس کو مقتضی ہے کہ اصول میں تو برابر ہوں لیکن اوقات کے مناسب حالات کے مناسب فروغ کے اندر کیا ہوتی رہے تبدیلی ہوتی رہے بھی اللہ کی حکمت ہے اگر چاہتا اللہ تعالیٰ البتہ بنا دیتا تم کو جماعت ایک ولا کے لم یش لاکن کے بعد لم یشا معذوب ہے لیکن اللہ نے ایسے نہیں چاہا قوم حکمت اختلاف شرائ حکمت اختلاف شرائ لیکن نہیں چاہا ایک دین و مذہب کیوں تاکہ آزمائے تم کو بیچ اس کے کہ جو دے تم کو حکام ہر زمانے میں پاستا بالکل خیرات پڑاؤ دوڑو تم نیکیوں کی طرح بھائی آزمائش اسی میں ہوتی ہے کہ مختلف طریقے ہوں مثال کے طور پہ ہمارا آج کل ہے نا لوگ کوئی اہل بدعت ہیں کوئی اہل توحید ہیں اب اہل بدعت جو ہیں وہ ایک رسوم کے اوپر چند رسوم پہ چلے آ رہے ہیں ان کے پیر بھی ایک ہی چلے آ رہے ہیں تو ان کے اندر آزمائش ہے کوئی آزمائش نہیں اپنے باپ طریقے پہ چلے آ رہے ہیں بدت جو کوئی. آزمائش اس وقت ہوتی ہے کہ ایک نئی چیز ان کے سامنے پیش کی جائے کوئی مواحد پیر آ جائے عالم آ جائے ان کو سمجھائے تو پھر وہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ بھئی پہلا ہمارا مذہب ٹھیک ہے یا یہ ٹھیک ہے سمجھدار آدمی پھر اس کو قبول کر جاتے ہیں وہ قبول نہیں کرتے تو آپس میں آزمائش لڑائی جھگڑے مناظرے ہو جاتے ہیں اب بات ہی سمجھ تو ایک طریقے پہ اگر سب چلے آتے تو آزمائش اس میں نہ ہوتی آزمائش اسی بات میں ہوتی ہے کہ ایک صحیح دین آئے پھر ان کو غور و فکر کا موقع دیا جائے کہ اے مانتے ہو یا نہیں مانتے الخیرات پس دورو نیکوں کے نیکر اللہ کی طرح تمہارا لوٹنا ہے پس خبر دے گا تم کو حکومت طلاق کرتے تھے آنے تاقید حکم پہلے حکم کی تاکید کے لیے کہا گیا اور یہودیوں کو اب بالکل نامید کر دیا گیا کہ حکم یہی چلے گا تمہارے غلط حکم نہیں چلتے اور یہ کہ فیصلہ کر درمیان ان کے ساتھ اس چیز کے کرتار اللہ نے اور نہ ابا کر ان خواہشات کی پہلے میں نے کہا تھا نا کہ حضور کو جو اختیار تھا کیا تھا فاکم بینہ و آرے ذنم تھا یا نہیں وہ اختیار اس کے ساتھ ختم کیا گیا اسی آیت کے ساتھ کہ ضرور فیصلہ کرنا ہے اور نہ ابا کر خواہشات کی واضح اور ہوشیار رہے ان سے یہ بڑے چالاک ہیں چال بعد ہیں دھوکھے بعد ہیں ہوشیار رہیں ان سے ای یافتہ نو کا کہ کہیں پھیر نہ دے تجھ کو آ ہوشیار رہیں آپ ان سے اس بات سے کہ پھیر دیں تجھ کو کسی حکم سے باز کا میں کسی حکم سے کہ اتارا اللہ نے ترق تیرے پین تولو پس گھر پھرے رہیں یہ پس جان لے تو سوائے اس کے ارادہ کرتا ہے اللہ تعالی یہ کہ سزا دیں ان کو سات بعض گناہوں کے دنیا میں یہ فت دنیا لکھ لینا سزا دیں ان کو سات بعض گناہوں کے دنیا میں یہ بعض کیوں کہا اس لیے کہ دنیا میں جتنی جی سزا دی جاتی ہے بعض گناہوں کی دی جاتی ہے یہ سب گناہوں کی سب گناہوں کی دی جائے تو تباہ و برباد ہو جائیں لوگ یہ سب گناہوں کی سزا کہاں ملے گی بھائی آخرت کے ملے گی یہاں جو تکلیفیں ہی ہوتی ہیں سزا ہوتی ہے نا بعض کی یہ کہ سزا جو ان کو ساتھ بعض گناہوں کے ورنہ آخرت میں مکمل و ان کثیر تسلی رسول ہے اور بیشک بہت سے لوگ آپ کہیں آپ غمگین نہ کریں کہ خدا کی قدرت ہے ہر زمانہ کے انداز فسق زیادہ رہا ہے اور اطاعت اور ایمان تھوڑا رہا آفا یا الجاہلی یہ پھر زج ہے ان کو یہ جو آپ کے فیصلے کو نہیں مانتے کہ رجب کا فیصلہ یا دیت کا ساس کا تو کیا پاس حکم جاہلیت کا طلب کریں گے حالانکہ کون زیادہ اچھا ہے اللہ تعالیٰ سے بت بار حکم کے ان لوگوں کے لیے یقین کرتے ہیں کہ مستفیدین ہیں یقین کرنے والا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 صاحب ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ شہید اسلام ڈاٹ کام